超级好 سر ملکا کریمن تھا بابا بہت سرکار آ جائے مبارک اجتماع جی گرو پایا تنظیم والا محترم مرحتما من پورا اللہ ہوں سارے بابلہ استعمال ہوا ہے سارے بار اس طریقہ جو پایا تھا نگر میں دو موضوع اس مقام کے بیان دے قابل ہیں اتا ہے ہیں ملازمت ایک ہے والن شان شانے خیال شاہ صاحب اس سے دو ہی مشہور دوست مجھے دسیا اس نیٹ اشتہار کے نام دوسرا ایک موضوع ہے مرتبہ مرادی چکوال اس موضوع کا نام ہے گناہوں کو مٹا دینے والے اللہ سارے سواب کی محفل اس مناسبت مناسب لگتا ہے سال سال واسطے والدین شان یہ بھی مناسب لگتا ہے شاہ شاہ بر جو پسند سماؤنگ So hot, جی آیا جن بارہ بڑھ بچوں وہ شانے والے بہن شانے والے بہن کے کئی پہلو جی جی والدین کی صحبت یعنی والدین کے ساتھ سنگت اور صحبت کے آداب اسلامی جن سبحان اللہ اللہ ایس چیز نو قرآن مجید اسلامی طریقے تھوڑا اشارہ دیا گا تاکہ اسلام کی پدروں کی آداب کی پدرو کیمت نہیں ہوتا ہوگا ہیں اسلام سارا ہی آزاد ہے یعنی خالق نال مخلوق گزارے کا طریقہ جاؤ آتی ہے مخلوق گزارے کا طریقہ رب اپنے پاپ پہ دے واسطے آنے ہوں تریقا سارا کا سارا ادب ادب تیوسی جی اصل ادب کا تعلق رہنا وہ و حکمت عقل حکمت جڑا پسند طریقہ انہوں ادب آتا اور جڑا اقل حکمت پسند ہو شریت چرور پسند ہو شریعت کے متحرہ یہ اقل اور حکمت کے مطابق آئے مخالف نہیں آئی کیونکہ عقل نے ہی مننا ہوتا ہے شریعت میں. تو اقل حکومت شریعت معاف چاہتے ہیں مخالف نہیں ہوتے شکر نمیا میں اقلیت مسئلہ ہے شکر اور ملے میں آج جا سے انعام کرتا ہے احسان کرتا ہے اس کا شکرانا ضروری ہوتا ہے یہ ہر اقل کہ اقل کی جانور بھی اس چیز نمجھتے ہیں اللہ تازہ نے مخلوق کی فطرت جب شامل کی, تھی کی جن نے کوئی احسان نیک سلوک رکھنا یہ عقل کا ہے بلکہ بے عقل چیزاں اللہ تعالی نے چار چار روٹی کھوائی تھی کچھ روپئے بندے کا دھیان رکھنا جگہ جگہ ڈنگر کی سفر ڈگرچنا چاہیے ساڑھا چیلن والے جانور وہ بھی انسان احساس کی وجہ لاڑا درندے جس وجہ لاگی بندے دابلے رہتے ہیں بندے کو دکھ دن کی وہ محافہ آنڈیا میں رہتے ہیں درندہ ہتھیار ابھی نیل لے کے ہیں انعمان کرقید ہر رسالت ہر رسالت ہر تحقیق جب نظام فطرت hey? احسان کا بدلا احسان دیکھی کا بدلا نیکی احسان کا بدلا احسان نیکی کا بدلا نیگی کائم احسان کا تقاضا دیکھی کا تقاضا کہ کرن والے نالکی کرو سلوپ کروک فکرت نظام قدرت نے داخل تو انسان جب عقل اور اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ اپنے وہ ہمیشہ سلوک اور رویے یاد رکھے یہ نہیں ہوں کہ یہ احسان کرے کوئی تے احسان کا بدلہ یہ عزیت تکلیف فضی سورج دے موسی جانور وہ بھی بندے کا ممرور اور شکر گزار والے مہاجر شرا بندے نیکیو ہے نیکی کی تھی توجہ ہے نہیں نیکی جی یہ ہے دو ایک نیکی ہے نیکیشن یہ آگے جسمانی پرورش تربیت جسمانی ایک کا ہے روح کے لکی کرنی روح لےکی کا مطلب ہے کہ روح کی پرورش ایسی کی جائے کہ وہ اچھے آداب اچھی آدت مخلوق اور خالق خالی نام سونے دیوارے کا بند رکھا جائے سبحان اللہ تاکہ خالی خان پیڑ بے جو انسانہ برقع یا شکل کرے بلکہ عمل وہ انسانہ برقع ہو جا. سبحان اللہ روحانی تربیت اور جسمانی تربیت یہ دونوں مشہور اور معمول میں مشہور بھی ہے معمول بھی ہے کہ تربیت جسمانی ہوتی تربیت روحانی بھی ہو. والد خالی کے پانر تو باقی اور روحانی تربیت نہ جسمانی تربیت نہ لے کے انہوں بھی احسان کیتا जिम्मेल अपने जम अपनी औलाद कर रहे हैं पानना पानना जिस रूपय कर देना जिसमें कावर कर देना कि अपने योगा हो जाए इना ध्यान रखना تمام فطری ذمہ داری ہے قدرت نے ہر کسے دی طبیعت رکھی کتے کم بچے فکا پالنا کھان پی قابل کر کے آپ پاس ہو جاتی اسی طرح ہی لے کے کتی جی وہ کوئی روحانی دربی ہے محبوب رہنا جسم نحفوظ رکھنا جسم کی بہداشت کرنا جسم پالنا یہ قدرت نے تمام جانور کی فکرت رکھا جب پائی دانور بجا گان تو انہوں نے بچے کٹے اگر دور کر لو نا تو وہ بچاریاں پریشان ہوتی اپنی پریشانی کا اظہار کردی مہاوشوس ہالے تیرا بچہ ایسا قابل نہیں ہوا کہ دھد چھڑایا جائے اور دور کیا جائے چ بیچاریاں کئی گامے چی لگی جی گامے بچاریاں پتھر چڑ دیا اپنا خان پیل جدو نیلاد کے کھان پی فکر پیارا پھر ان پتا ہوں کہ میرا کن جہیں خوردہ میں ماڑی ہوا دکھ پیار اپنا نقصان گوایا خود چانچ خود بھی کرنا دکھ بھی کرتی قدرت کی بڑائی وہ بال دینی ہونے بال کے بہانے लोग दे बहानी को आपने बाल के बहाने इना पाल दी अपने आपू खोलती क्यों ایک میرا تھی پتر پل جا رہا ہے رہے اندازہ لگاؤ اولاد لال ترقت اولاد نال اس پاک نے میں جانور کی طبیعت مزاج رکھی ہوئی دیو. جب یہ چیز جانور شامل ہے طبیعت اور مزاج اور فکرت انسان فطرت انسان دماغ کر کے اولاد دور کرنا اپنے آپ کو اپنی شخص ماہر جتنا انسان جب انہوں نے فطرت شامل ہے تو آلہ بخل فکر توجہ نہیں فرمائی अपनी औलादाश्त कर लिहाजी दीद कर। अपने दूसरे ख्याल रखने का हक बढ़ता है ख्याल रखना फिर इस से बदला चेवेंजनिफ इस का बदला छेवे دوسرے انسان کا حق بن رہا ہے اپنے پالن والوں کا خیال اللہ جانور تعلق ماں باپ نال قائم رکھا کارز کا لوڑ کت اور ملاج چ مہربانی کر رہے تگڑا ہو جائے امید. سیاح آپ نوڑ کے وہی گھیر کہ تگڑا ہو جائے جسے آفر پیرا کائم ہو جائے گا پھر چاہ گل سمجھا جا بال جانور پلک رکھد بابا اپنی گھر اتو کھان پی کھان پی لبنے تا لگے اپنے ماں پیو دال پیار کرتا جسے تگڑا ہو جاتا کھان پی اپنے باہر دش واسطے چڈیا یہ لگ گیا یہ اپنا گزارا کر سکتا ہے ہوں میرے کو ہی نہیں میں میری ہسبے تو نہیں رہا یہ پیروں کے جا کے خود کما کھاوے انہوں نے چکا اس واسطے وہ سچ دگلے وقت وہ جانتے سمجھتے سچی اس وقت دور بند کرتے لیکن وہ دور کرتے چوگ اپنے آپ کٹھی کر لیں گے اس نے چڑھ جی چوگ کٹھی نہیں ہونی اپنی چوجا چ لیا لیا لبر ایک ایسا سبق اللہ یہ خلق اور آدت کے آج تک بھائی بندے چوبری سے بندہ بھائی ہو جائے گا آج تک چکی جانور چوبر جانور چکا किसी खरफ और आदत माह और मकान अच्छे बुरे बुरे फैसले का अच्छे उनका फैसला नहीं करता करे इंसान होवे आदत करेगी आदत चंदी سبحان اللہ چاد <toss95> اور انہیں دس بغیر کسیان شخص اور مہربانی کرنا اپنے جسم سے ٹکڑے ایک سوڑی سی جانور پائی جانا وہ سب سے سڈے جسم کا ایک حصہ تیار کرتا اللہ نے شعور دور فطرتی شعور د کہ جسم سہ ہو چاہے آپ پتا لگ جائے یہ اپنا جان بچا سکتا یہ ہے जानवर मां प्यो अपनी औराधना तालुक रखते हैं बच्चो किसी कर्ज के कारण है समय कुछ फायदा ला جیسے فائدہ لین کا مقدس جنگا ہوتا جسے پڑھنا اسے چھ لگا دے وقت تک شروع کرتے وقت ضرورت وقت ضرورت جب تک بچے ضرورت جانور بغیر شفقت کرتا ہے خیال کرتا مہربانی کرتا ہے پرورش کرتا ہے سبحان اللہ آنندا لیکن جانور چنگی جانور بغیر وڈیا ہو کے قائم ہو کے سرس پالنا سان کچھ دینا تو سا پش نہ <gibbern> <Sucks> جانور سبحان اللہ پی کر میں اپنے سینے والا کیا چھا چلے چھپ کے مو اللہ کیا بات جس نہ بغیر کچھ میں نہیں بغیر جنگ کے انسان سمجھ لو کیا بات آنندا میں رام آلہ کو بھی اتنا سبق دے جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا لگا کان مرے کان زمین کھوت کھو کے دسنا ہے سمجھ رہے ہیں چلو پار میں ظالم پہ میں بڑے روکا سکھا گیا انسان چندگا ریلی دنیا کا بچوں ایک ہدرت کے شریعت کا کیا ہوتا ہے کی بنا رکیب قبل رخ رکھی رکھنے شریعت آن کے فطرت شدت رنگ چڑھایا شدت رونق بخشی شرکت دنیا بڑی وقت بڑا استاد اللہ جب آتے دنیا دے جدو بلا توڑی کتاب دنیا کی کتاب سامنے کو لگے ساس ہوتی دنیا کی کتاب کو رکھا اگلے آپ کی یار مان گیا یہ اللہ ستری کے پروانے پھر شریعت ستری راہ کرا پھر نبی ہے زندگی اگر کوئی بلو جانتا ہے فکرت کے رات نہیں جانتا دعوتوں کی کمل نہیں اگر کبھی بچا کو جانتا ہے لیکن شریعت کو نہیں جانتا اس کی لہمی عامل نہیں ہے لہبر اس لیے چل رہے جس لیے شریعت بھی جانے اور سہارا <سلام> ہر تک بیرو ہرے ہر سننا <سلام> درج جو ہے سہارا اقبال اللہ فطرت کے متا ست سی کرتا فطرت کے متا ست یا بندہ کہ اللہ حقیق کا سکتی ہے تکرانی کر سکتا ہے یا بندہ شہر جگل یا بند پہاڑا مطلب انہیا جا دل کا جنگل رہے پامیں پہاڑا رہے پام شہر وہ فطرت کے مقاصد ہی سمجھ آخر ہوگا تو مصنوعی جہان برابتی جڑا ہوتا ہے یہ فکرت مقاصد کستور کر ہے جا قدرتی ہوا رکھی ہوتا شاخ بہت نکل رہی ہے لیکن ایس سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ایک بہت اچھا مل اور سبق موجود ہے بغیر ایک بڑا اس کے باپ نے چارواج رکھا یہ سبس औलाद हूं जानवर की औलाद जानवर चटरी बगैर बगैर लालच اولاد رکھتے کی گر سمجھ کے دھیان رکھنا اور را کے پھنتا لیکن اولاد ایک اولاد والی سفت کو بچنا پڑانا اولاد ایک پیڑا شفت نہیں دتی دی اولاد انسان کی اولاد ایک مرے قسم پیو مرے قسمہ کھا کے سکوں کے گئے اللہ سبحان اللہ ہر اولاد جانور <تصفح> لال چٹنا جس نے اپنے آپ ہو گیا چٹنا کوئی گوارا نہیں خدمے لالچی چھڑی شسط کرنا مہربانی کرنا سواری سفر بندے لے اللہ <NRér> لال پیار کردار کمے پیار چڑھنے پیار کرنا ہے نہیں پوچھے جو آپ پیار ہوئی جائزاد رکھ لے کوئی روپیہ رکھ لے میرا سسانا ہے تے دے ویکھیا سارے غرور تے مارے پارے <سؤال> بارے نئے تقیر نی سال تحقیق نر غشیا شان دین اسلامیہ اسلام اچھا سبق گرو نانک نے سکاروں گوے دار بندو نام سوچا کرتا گرو نانک ملر درخت درخت شیر بھی بول رہے پرندے پرندے بھی خلو ریا خلوڑ گئے لگے اڑتے جب اس کا بہت کھایا اور وہی بھرے پات ان ہمارا درم نہیں اب جائے اسی کے ایسا سات کام ہو رہے ہاں یار ہم آگے سال ماحول اس ماحول اگر کہ کوئی نشانی خود نظر آئی ہے سابق دور میری لگاؤں گیا شام جانور نہیں سارا حقار ایمان سو اس کا پیار رہ گیا کہ بفا سمت نہیں ہوگی بوڈی کی وجہ ماپیا کو بارش بننے چیز آپ کو بڑے کہ اس کرنا جنا بغیر غرز تو تیری سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ. جنا بغیر غرز تو تیری کی تیرا سبحان اللہ قربان اگلی جسم پال روزی خیال رکھتا ہے जिन्हों के बच्चा खुद चौक चुकने के काबिल नहीं होता और के काम कांग चोजत एक लगता है लेकिन अगली कहानी टुकड़ कमा گزارا ٹکور گزارا رب تو لے کے مخروٹ پتہ نہیں کہڑے کہڑے بول تو گزرتا جناب بچیا ہے اگلے تریقے اگے ہوں سلسلہ ہو جانا چار ماں پہ ریو یہ چل رہا فکر شامل ہی جو ہے گا نہیں اللہ کی قسم خدا کے اپنا لک میں جانور میں پالیا بغیر لو چڑھا آمار پیون ہو جتو تک پہنچایا جتوں سر گھر والوں لوڑ تھی انسان کھان پیسے نہیں بڑا بند پہ آئے سا ہر ذمہ داری والے اگلی پہ خبردار اپنی خالی کھان خال پی قابل کر دے ہیں رین کھلو مہن کے قابل کر رہے ہیں مخرو نال بھی اگے جہان چی اگلے, اگلے ہوں کی کرنا پڑ رہا گزارا سمجھ آ جائے جم کے پیروں نے کٹو گیا لے کے کٹویا جو ہے کام اگلے کام یا تو ماپے کی ذمہ داری والدین ذمہ داری ہے اگلا کا روحانی جسمانی لیا اب روحانی پرورش کا شروع ہو उधर तवज्जो करोफी होने में हो गया हम फर्म कराया जाए तलाश कर तेन मंग के भी गुजारा करना चाहिए مانگ کے گزارا کرنا اپنے وہ روحانی ضرورت جوحانی پرورش کا پرکھلا جہرہ کر کے بڑے بڑے اوجار ندی کی شریعت لائبریری شکر منتے رہے نہیں انہیں آخیا چلو پہلے بھی سنا ٹکر کما روح نو روح نوکر ہوں ٹکر ہونا یا پچھلے تے روح والا <سؤال> مرحلہ ہوجہ کرا لگوں روحان کی والدین شکش سسکر مرید پیلے کورید ہو چمڑا نصیب ہو جسم جسمانی ریدی جگیر بغیر دنیا میں کو بغیر چانور پالتا رہا بھی روح میری روح دا جس بن گئی ہے روحانی بن گیا یہ چاہ گا بغیر دنیا, بھی بغیر دنیا بھی لالت بغیر دنیاوی لانت پڑھا آخ گیا دل چڑا خراب خراب ہوا جو ہے لیکن شاید بغیر بغیر لالچو نبی اپنی سکھا سا میںوحی سے چاہتا روحان خدمت پڑھاتا اگر لالچ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی نبی کو یہاں نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کو باہر اور وہ بندوں سے میرے بندے بن جائے میرے خاتے بن جاؤ وہ کھاتے میں پڑا چکر وہ بغیر خرزوں نہیں پہ ہو میںل کیا ہے لال چوت نے جو ادب نہیں کرنا فرمایا کروہانی رابا کیا پکیا مہان فضل فرمایا جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا اس بچوں سب فطرت مطابق کیا باتیں دل سکھایا فطرت کا بغیر رہا کو نجر نظرا نہیں کرتے تل دس ہونا یہ یہ کا پانی جس یاد رکھتے کا تھا کہ خبردار اپنی جان محمد صاحب یا رسول اللہ نہیں. اے تیرا نا تیرا اتا اتا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا تیرا نا جتھے قدم شریف خون سبحان سبحان سبحان یار سلا سرائی لانگ نہ ایک سفر جی چاندر hmm. <tokhi> فرت جو رکھا شریعت فکرت فکرت کتیا نے جانور اپنی مادی کی بڑی یہ فکرت میں اور صفت اچھی ہے کہ طے دی اچھی سبحان اللہ کے دے موافق 아이ے مخالف 아이ے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ جانورت چلا شریت پہ رکھنا شریعت تابے رکھنا जिमें शरीय गिखावे पूंजी करी मान ला तो फिक्रत आख्या नेक्ति होनी चाहिए बगैर गलो होनी चाहिए फिकरत आखिर مند، انسان یہ نہ صرف بال بابل اس نے کار تو ہوتا ہے کو وہ اللہ, کے ہوتا ہے اللہ نے جب فرمایا والا یہ مطلب بننا ہے مانا ترجمہ پہلے مطلب یہ جما دین جماؤ وجہ رکھنا چاہیے ایڈا بڑا احسان کیا جو آه دا آه مطلب ہے جب آخو گے جماعت جمان اللہ شرم کری فرمایا بل مو والدین مومین ہو نہ جمان آلیا کر بھاوے کافر ہو سبق لے کر سبق بھی درجہ इंसान का पतला इंसान करो कई बार मैं जी आपने वाले मेरी खिदमतार छकी थी मेरे वाले तुम भेज ब رب نے گلتی چاہیے چپا چپا ہونے ہو چلے کا لہانا کر دیا باہر خدمت کر महंगा जमन बुढ़ी जमाया तो नहीं اور بے بے بے بات جو ہے ماں پیو روک یا توڑ ہو جاتا تفون جو ہےچا سا کمزوری حال میں پہنچ گئے پھر پہنچ گئے برداشت کرے ہوں اند کری اگئی ایسے ظاہر ہو کہ تیری طبیعت سوڑی پی آن نے ساتھ کین کیوں گراہ کرنی انہوں کا دل سوڑا پیم رہا ہے अपनी तबीयत पवे उना दी गाल लाल सौड़ी। ते सौड़ी पवे ना फिर बंदरों सौड़ा पंदरों परेशान हो जाहिर कर بڑا پہ اللہ بناؤں آخری تیرے دوسرے لو جان پڑے پہ جو ہے تچا دس तो तू बथेरा खुश होना बच्चा तू हजारे तू तंग करता है सौड़े पैर की बजाय खुश हो गया छिरी ل گرمرا یہ چاہیے جدو سیاح ہو گیا تمیز نہ سوڑا پربند ہے جس نے میرا گھر ٹھنا نہ ہوے واہ ماں شالاں میں دور لاکھ ہو جا میری کھے سبحان اللہ اور ماں بھی سمجھتی ہے جے میں لاک ہوویں گی میں دے دے نال ہی جے میں کڈی ہوویں تے میرا گھر ہی رہ گیا اے میرا گھر ہی تو ہور کو آ تو آکھڑ او گھر وچ جا بولنا کہ نہیں چاہیے بابا तबीयत सा कर दिल खुला रख अपने वाल बैना दिल اترو سختی آئے اتر نرمی ہوماف مطلب یہ ہے اسلام اسلام آداب والدین اولاد اسلام دے آداب, آستے آه آه آستے آه آه آه دے آداب لیکن اس برخلاف بھی کہ والدین بڑے پینو پہنچ جانے جو ہوں سیا گلا کر گلا سنیا گیا انہیں کنگ رہا ہے نیندر چل رہا ہونا असि सुते हो गे है कंबल लैके रेशमी थले होना बजा इधरों खघे असी फारग होके पता नहीं रात नो बजे सुत्या चंगे कामा तू फिर असि करते चंगे कमां तू अग हो दो बजे अस सुबल रेशमी लिया अबे नु ख है ये साला लोना है हम की करो करो अपा ही साहन चंगा किल दो इन वास्ते वखरे ही इमारत बखरे घर बने ने उथे वह रेहन असि इथे रही बनता अस अपने मापे لہٰذا نی فارق کرو سچی دسا جو دربے اگر ماپے بھی ایچ لیں گے کی بننا سی پتر لا تلک کہڑا رہ گیا جہا نو جوڑے توجہ نہیں فرمائی بے مطلب اصل جانور والنگیاں سفت وہ مل بہن نے جانور والی چنگیاں سفت اپنے اولاد نے اصد نظام فطرت دے خلاف ہوگا وجہ فرمائی نہیں تو سجن کہنا فطرت اور اسلام کا یہ تقاضے سارے کم سارے کم بندہ اپنے آپ نہیں کرتا توجہ کئی کم دے بھی ہوں نے جیڑے دی دعا نال نکل سکتے ودیش آخیا میں اولاد تڑ جائے اس گل سارے کم آپ ہی کر لیں گے میں قسم جات بھی کر کے آ कई कम ऐसे भी हेदे ने कि बजुर्ग की दुआ तोहताज होंगे ने हथ चुकन फेर होंगे हो सकता पुत्र केस फसया होल ना हटे हो मां मां दुआ करे बुरशत फरमा ماں دتا دع کیوں پاٹے کلے جی بولنا ہوں ادر جیل چو بولے گی نا اسلے آرشے اہم ٹھو بولنا ہوں کم نہیں نکلیا توجہ نہیں نکلیا دع نکل جان پٹے لگا ماںشد کامل سی مرشد نکایا سو کریما کرم چکا آخری سامان تی پہ آخیا جا گی پھر در گیا جا کے ویک واقعی جج د फेरदा घुकी हो लिख्या हो रसम खुदा कर इन बंद मैं अपने आप जेल चो निकलते बेचे हर थां काम नहीं करता अपने आप कम नहीं करता न अपने आप कम सारे निकल जाते ने कई बालन की दुआ कोई मुर्शद की दुआ कोई उस्ताद की दुआ रखी है कि नहीं ता रखी इसे वास्ते جسل با جدیدامی بس آخری گل کر کے ختم کر جزید مستی بال کا پانی منگا رات کا ویلا مریض بی اکھ لو رین ماں اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی اما بھی بابا چیر تو بعد کھلی میں موہ چفظ نکلے جا جو دعی ہندوستانی جیسے اللہ چار یار آجی خواجا میں پچھلے بار پرچی لکھی اج پھر کسی لکھ دی بچہ نہیں اگر کچھ سمجھے تو میں کوئی پاسا چڈیا نہیں مار کے لیے موجود ہیں اور آج ابھی مجھ کو سب کچھ سازش ہوتا اشارے گل اس رہے اقبال کرنے موجود نہیں لیکن میں مکام تہچ گیا میں تازی کو اشارہ ہر بھی کھوڑے نو اشارہ کروکھے نوٹ دے جی کوئی پکا چاہتا بر نہڑیا کرو کن آخر نہ چیڑا کرو سب سمجھنے کریم سلائی گا سو تیز کرنے والا لفظ نہی سونی طریقے کے بعد جنا خا گلو لفا دیکھو جناح آ تو پر پرندے لا نے دو پر ہوتے گل چلا ہے دو پروں والا اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رات جانور کو سکھانا سکھا تاکہ فطرت سے فطرت سے شریعت کی بات کو مطابقت دیں شریعت سے فطرت کو مطابقت دیں समझो नुकते करारो पर शकत नूचिया थले कर वजह है प्रवाद वो कैस वे भी उठ सकता हूं چلا جائے تھے مار جہاں پر اسے نہ کر جی لگ گئے نا لگ گئے نہیں پیسہ وہ تگڑے ہو گئے مر پرچو کر کے پیو مار ماں پیوئی پروازہ بتا رہے ساریاں آنیا جارا اس نے کی کر कर, उना जे में परिंदा बच्चों पर अपने मां प्यो बगलों में लैके प्यार करके पता लगे एहसान उसके का पतला है इवें बगल च लैके उ अपने पर دو ہاتھ چکتے سن بھی ہاتھ بڑھتا ہے پتا چلے اور تانور کو کیا جو ہے قرآن دیر اللہ Bond سگا میں چھوٹا سا پا می ہے اے قدرا تاڑیا مہربان تنا تیر رحم کر جب مجھے خدمت کا موقع رحم جب ہونا کسی بندے کو ہی ظاہر ہونا وہ بندہ میں بن جاگا میرے خدمت کا موقع ڈالے گا میں اپنا بدلا چکاوا گا احسان کا بدلہ احسان ہر یہ ایشن بڑا اسلامی آداب صرف عالمین اولاد یہ اتنا لمبا ہے استاد اش... ہی اپنی زدہ شہر پچڑی کی خالص مداحت کرا کہ یہ آداب اسلام ہے بہت لمبا کم ہو جائے لیکن انشاءاللہ شاء جو سمجھانا چاہتا ہے یہ جو سمجھ آ گیا وہ طریقے مخالف بخال وہ آپ ہی سمجھ آ گیا نے بلا درگا کا شخص اور سار چنگی نسل آ رہا بنا رویہ رکھا ابھی اپنے روحان بھی پیو جی استاد پیر شاید انہوں سونا رویہ رکھنے میں دو کچھ